ا الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ و یا حبیب اللہ یا نبی اللہ شابی یا نور اللہ پیچھے میچھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد عزوجل از وجل آج بنگلہ دیش کے شہر سید پور کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے شب جمعہ ہے بابرکت گھڑیاں بابرکت لمحات الحمدللہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات کہ ہم سب شب جمعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں اور آج تو ویسے بھی الحمدللہ یہ ہمارا اجتماع خصوصی اجتماع ہے کہ آج الحمد یہ گیارہویں شریف کے سلسلے میں اجتماع رکھا ہے کیونکہ آج گیارہویں شریف کا دن تھا الحمدللہ غوث پاک کے ماننے والے غوث اعظم کے چاہنے والے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہر مہینے گیارہویں کی فاتحہ دلاتے ہیں گیارہویں کی نیاز کرتے ہیں گیارہویں والے پیر کو یاد کرتے ہیں بلکہ کسی کا کوئی کام پھنس جائے اٹک جائے کوئی مشکل آئے تو وہ گیارہویں والے پیر صاحب کی نیاز بول دیتے ہیں تو جو گیارہویں ہم پورا سال مناتے رہتے ہیں آج الحمدللہ وہی بڑی گیارہویں ہے آل ربی الغوث کی آج گیارہ تاریخ تھی تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو غوث پاک رضی اللہ کائلہ نہ کی جو برکتیں ہیں اس کا کیا کہنے تو انشاءاللہ شاء غوث پاک کے بارے میں بھی ہم سنیں گے سنتے ہی رہتے ہیں کہ صالحین کا تذکرہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کریں گے تو ان کے تذکرے کے وقت رحمت برستی ہے صالحین کے تذکرہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت برستی ہے الحمد جب ان کا تذکرہ کریں گے رحمت برسے گی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان رحمت سے ہمیں بھی حصہ ملے گا ان شاء اللہ دلہ. سلو شبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو علی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی خوب ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے خوب درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوگی انشاءاللہ آئیے غ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ برکتے سنتے ہیں ہمارے غوث پاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے نا کہ مادر داد ولی یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے پیدا ہوتے ان کی کرامتیں شروع ہو گئی تھیں تو سنیے بسم اللہ کے ساتھ حروف کی نسبت سے حضور سیدی غص اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن کی سات کرامات سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے غوث اعظم ارے رحمت اللہ الاکرم مادر زاد ولی تھے یعنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ان کی کرامتیں سنیے سات کرامتوں میں سے پہلی کرامت یہ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو حضور سیدی غوث آزم رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں اس کا جواب دیتے کیونکہ جس کو چھینک آئے چھینک آتی ہے نا تو چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا یہ سنت تھے تو کسی کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا اور جس نے اس کے الحمدللہ کہنے کی آواز سنی اب اس پر یہ واجب ہے کہ اس کا جواب دے اس کا جواب کیا ہے یر اللہ کیا جواب ہے یرشمو اللہ تو یہ ہمیں آنا چاہیے کہ چھینک پر کیا پڑے اور چھینک پر اگر کسی نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب ہمیں کیا دینا چاہیے دوسری کرامت سنیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی ہمارے غصے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک یعنی پہلی رمضان کو بروزے پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی سبحان اللہ قربان جائیں گھسے پاک پر پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان سے اللہ اللہ نکل رہا تھا ہم ہمارے بچے تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو سکھاتے ہیں بیٹا ابو بولو امی بولو پاپا بولو مما بولو ڈیڈی بولو تو ہم اپنے بچوں کو جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ چیز سکھاتے ہیں مما پاپا ڈیڈی ابو امی ابا ماں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برقاتم عالیہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو کچھ بولنے کی پریکٹس کروائیں تو سب سے پہلے اس کو اللہ بولنا سکھائیں اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ بچے کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اللہ اللہ اللہ, اللہ یوں کہتے رہیں تو یہ ایک دینی سوچ ہے نا ہم کہتے تھے کہ میرا بچہ نیک بنے جن کی اولاد نہیں ہوتی یا ہونے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں دعا کرو میرا بچہ نیک بنے نیک بنانے کی دعا تو کرواتے ہیں لیکن جو ماں اس بچے کو جننے والی ہوتی ہے وہ خود نیک کتنی ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ ماں جو ہے وہ, وہ خود کتنی تلاوت کرتی ہے وہ ماں خود کتنی نیک ہے وہ خود کتنے روزے رکھتی ہے وہ سارا دن میوزک سنے گی گانے سنے گی فلمیں دیکھے گی ڈرامے دیکھے گی نمازیں چھوڑے گی نمازیں قزا کرے گی جھوٹ بولے گی تو ایسی گناگار پر یعنی جھوٹ بولنے تو جس پر اللہ کی لانت ہوگی اس پر اللہ کی رحمت کیسے بڑھ گی تو پھر اس گناہ کرنے والی ماں اور گناہ کرنے والے باپ کے یہاں پھر ظاہر بات ہے نیک اولاد کیسے ہوگی قربان جائیں ہمارے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کہ پیدا ہوتے ہی اللہ اللہ شروع کر دیا تیسری کرامت سنیے کہ جس دن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملادت ہوئی یعنی بغداد جو آپ کا علاقہ تھا عراق میں جیلان شریف تو جس دن اسے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دیا ولادت یعنی جو آپ کا شہر تھا جیلان شریف اس میں گیارہ سو بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے دیکھیں گیارہ کا عدد تھا نا بعض لوگ گیارہویں اب کیوں مناتے ہیں لیکن غسے پاک میں پیدا ہوتے ایک کرامت دکھانا شروع کر دی اللہ اللہ بولا کہ گیارہویں والے پیر پھر ان کی ولادت کی برکت سے جیلان شریف میں جہاں گوسے پاک پیدا ہوئے تو وہاں اسی دن گیارہ سو بچے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے لڑکے تھے اور لڑکے بھی ایسے کہ سب اللہ کے ولی بنے آہ آہ آہ تو جب بھی تو کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کے سردار ہیں ولیوں کے شہنشاہ جس کو ولایت ملی یا ملے گی وہ غوث پاک کے در سے ملے گی غوث پاک کی تو ولایت عطا فرمانا دیکھیں کہ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی گیارہ سو لڑکے ہوئے گیارہ سو کے گیارہ سو کو ولی بنا دیا سبحان اللہ چوتھی کرامت سنیے غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا آآ آآ وہ کس طرح رکھا کہ جب سورج غروب ہوا اسی وقت ماں کا دودھ نوچ فرمایا سارا مہینہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہی معمول رہا کیا کہ صبح صادق جب روزہ بند کرنے کا وقت ہوتا تھا اس وقت دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے ماں کا اور جب غروب آفتاب ہوتا افطار کا وقت ہوتا اس وقت ماں کا دودھ پیتے تھے اور وہ سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت کا جو دن ہے وہ ہے پہلی رمضان تو جس دن پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا پانچویں کرامت سنیے پانچ برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد اللہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ اور سے لے کر قرآن پاک کے اٹھارہ سپارے پڑھ کر سنا دیے ابھی پانچ برس کی عمر ہے پانچ سال کے ہیں اور پہلی بار رسم بسم اللہ کے لیے کسی کاری صاحب کے پاس مولانا صاحب کے پاس بیٹھے بزرگ کے پاس بیٹھے تو بیٹھتے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی علی فلا میم پڑھا اور پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے اٹھارہ پارے پڑھ ڈالے تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بیٹے اور پڑھیے فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی میں نے پیٹ ہی میں اپنی ماں سے یہ قرآن سن سن کر یاد کر لیا جب جب اللہ! اللہ! سبحان اللہ کیا بات ہے غصے سے بات کی سبحان اللہ اور ماں بھی کسی نیک ماں کو اٹھارہ پارے یاد تھے اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی ماں تو قرآن پڑھتی رہتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی تو ووس پاک نے بھی پیٹ ہی میں قرآن پاک یاد کر لیا سبحان اللہ آج ہمیں کتنا قرآن آتا ہے ووس پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو ماں کے پیٹ ہی میں قرآن کے اٹھارہ پارے یاد کر لیے تھے اور آج ہم دیکھ کر بھی صحیح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے قرآن اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں ٹیوشن جاتے ہیں انگلش سیکھ لیتے ہیں موبائل چلانا سیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر چلانا سیکھ لیتے ہیں گاڑی چلانا سائیکل چلانا رکشا چلانا موٹر سائیکل چلانا کار چلانا یہ دنیا کے سارے کام سیکھ لیتے ہیں اگر قرآن نہ سیکھا تو پھر کیا سیکھا اگر ہمیں قرآن نہیں آتا تو پھر کیا آتا ہم مسلمان ہیں ہمیں قرآن آنا چاہیے چلے ہف سب نہیں کر پاتے لیکن دیکھ کر تو پڑھ لیں درست قرآن تو پڑھ لیں غیر مسلم اگر ہمیں ملے اور وہ یہ کہے کہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ کی کون سی کتاب ہے جو آپ کے نبی پر آئی ہم بولیں گے قرآن وہ کہے گا قرآن ذرا مجھے پڑھ کر سناؤ کہ قرآن کے اندر کیا ہے تاکہ میں بھی مسلمان اگر ہونا چاہتا ہوں یا مجھے اسلام سے محبت ہے یا مجھے اسلام اچھا لگتا ہے لیکن مجھے اسلام کے بارے میں پتا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے تاکہ میں اسلام کے بارے میں معلومات کروں قرآن کھولے اور مجھے بتائیں اور سمجھائیں تو ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کتنا قرآن پڑھ کر اس کو سمجھا سکتا ہوں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ چلیں کسی مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں کسی حجور کے پاس چلتے ہیں مسجد میں چلتے ہیں امام صاحب کے پاس چلتے ہیں کسی عالم کے, کے پاس چلتے ہیں وہ سمجھائے گا تو دین کیا خالی کسی عالم کا ہے کسی داڑھی والے کا امام والے کا ہے کسی امام کا دین ہے خالی بس وہی مسلمان ہے ہم کیا خالی نام کے مسلمان ہیں ہمیں کیوں نہیں آتا دنیا کے سارے کام آتے ہیں نوٹ کمانا آتا ہے ٹکا کمانا آتا ہے مال کمانے کے لیے بیرونے ملک چلے جاتے ہیں جاتے ہیں بنگلہ دیش कितने کتنے لوگ بیرون ملک ہیں ابھی بھی کتنے لوگوں کی خواہش ہوگی کہ کاش لندن کا लग لگ جائے جاپان کا ویزا لگ جائے کاش امریکہ کا ویزا لگ جائے دبئی کا لگ جائے سعودیا کا لگ جائے کاش کے یہ تمنا ہوتی ہے کہ مدینے کا ویزا لگ جائے مدینے کی تو تڑپ تو وہ بھی نوٹ کمانے کے لیے ٹکا کمانے کے لیے کہ گے وہاں وہاں جائیں گے تو پاؤنٹس ملیں گے دھرم ملیں گے دینار ملیں گے کاش کہ یہ جذبہ ہو کہ میں دین کی خاطر جاؤں گا اللہ کے دین کے لیے قربانی دوں گا برال ہم پر دنیا غالب ہے جو کرتے ہیں دنیا کے لیے کرتے ہیں تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح ماں کے پیٹ ہی میں قرآن پاک کے 18 سپارے یاد کر لیے تھے کاش ہم دیکھ کر درست قرآن پڑھ لیں اس کو سمجھ لیں اس پر عمل کر لیں چھٹی کرامت سنیے جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لڑک پن میں یعنی آپ چھوٹے تھے کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی اے عبد القادر رحمت اللہ تعالی علی ہم نے تجھے کھیلنے کے باز سے پیدا نہیں کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی کا بھی کیسا کرم تھا چھوٹے تھے بھی تو کھیلنے کی طرف دیہان جاتا تو غیب سے آواز آتی کہ اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا ساتویں کرامت سنیے سبحان اللہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسہ میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی یعنی جب چھوٹے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تو آواز آتی کہ اللہ ازل کے ولی کو جگہ دے دو چھوٹے تھے مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ تو بہت ساری غوث پاک کی کرامتوں کی تو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا شان ہے غصے پاک کی بہت ساری کرامتیں ہیں اگر خالی میں غوثے پاک کی کرامتیں بتانا شروع کروں تو رات نکل جائے گی کہ اللہ تعالی نے اپنے اس خاص بندے کو اس اپنے خاص ولی کو اپنے اس مقرر بندے کو اللہ نے وہ وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جو واقعی اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں اولیاء کرام کے تصرفات کو سمجھتے ہیں ان کے پاورز کو سمجھتے ہیں ولی بھی جو کرتا ہے کرتا اللہ کی عطا سے اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے لیکن اللہ جس کو جو دینا چاہے دے سکتا ہے اللہ کو کون پابند کر سکتا ہے مقصد کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ تعالی کو پابند کرے کہ مولا تو اس کو یہ دے اس کو یہ نہ دے اس کو اتنی طاقت دے اس کو اتنی طاقت نہ دے یہ تو اللہ کا کرم ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے وہ مالک ہے وہ خالق و مالک ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ بادشاہ ہے اس نے ساری کائنات بنائی ساری مخلوق بنائی تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنے پیاروں کو اپنے دوستوں کو یہ پاور یہ طاقت دے دی اور یہ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو اپنی سمجھ کا علاج کرانا چاہیے نہ کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات پر اعتراض کرنا چاہیے اللہ جس کو جو چاہے دے تو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے اور کیوں نہ اتا فرمائے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقت کی بھی ہوتی ہے ان کا کھانا ان کا پینا ان کا سونا ان کا جاگنا ان کا چلنا ان کا پھرنا ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے ان پیاروں کو کیسا نوازا سنیے ہمیں کسی ولیے کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے کہ کامل پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل کر رہ جاتی ہے پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیرے لاسانی کنجیلے نورانی شباز لامکانی اش ابوحمد جلانی کا فرمانے بشارت نشان ہے مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں فرماتے ہیں میں نے داروغ جہنم سے پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے تو انہوں نے جواب دیا نہیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار اقضب کی عزت و جلال کی قسم میرا دستے حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا الحمدللہ للہ ازد میں تو اچھا ہوں مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب از کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخلے جنت نہ کرا لوں مریدوں کو خطرہ نہیں باہر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں باہر غم سے کہ بیڑے کہ ہیں نا خدا غو سے آزم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا گو سے آزم سلو شبیر صلی اللہ تلا محسمد تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم غوث پاک کو مانتے ہیں بلکہ ہمارا جو قادری سلسلہ ہے جس میں دعوت اسلامی کے امیر امیر شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رزوی دامت دامد برکات مالیا جس سلسلے میں مرید کرتے ہیں وہ حضر غوس پاک کا سلسلہ ہے قادری سلسلہ ہے اب دیکھیں کہ برا سارے سلسلے اچھے ہیں ہر سنی ہمارے سر کا تاج ہر کامل کی ہمارے سر کا تاج الحمد ہم ہر ولی کو مانتے ہیں ہر ولی سے پیار کرتے ہیں ہر سلسلہ اچھا ہے تمام سلسلے اچھے ہیں تمام سلسلوں کی برکاتے ہیں ہر سلسلے کے بزرگ کا فیض آ رہا ہے الحمد کیونکہ سارے رستے مدینے سے آ رہے ہیں یہ ہر بزرگ کا ہر ولی کا ہر سلسلہ الحمد مدینے سے آ رہا ہے تو یہ الحمد دعوت اسلامی کا تو یہی نعرہ ہے کہ ہم کو اللہ کے ہر ولی سے پیار ہے انشاءاللہ اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو آقا کے ہر صحابی سے پیار ہے انشاءاللہ اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ کے اللہ اور رسول سے پیار ہے انشاءاللہ اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اللہ واقعی اللہ کو ماننے والے اللہ کے رسول کو ماننے والے اللہ سے پیار کرنے والے اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے آقا علیہ السلط و کے تمام صحابہ سے پیار کرنے والے تمام انبیاء سے پیار کرنے والے الحمدللہ اللہ کے ہر ولی سے پیار کرنے والے تو الحمد اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ شاء دنیاوی طور پر آپ دیکھیں دنیاوی طور پر کوئی کہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ تعلقات کسی جو ہے وہ بہت بڑے آفیسرس ہیں وزیر فلا بہت پاور فل آدمی فلاں جو آدمی ہے وہ بس اس کا ہاتھ ہے مجھ پر میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ ہوتا ہے بازار ہمارا میٹر نہیں ہم اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے سیاسی میں ویسے مثال دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی با اثر پاور فل آدمی کا ہاتھ ہو تو آدمی تھوڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے تھوڑا اس کا پھیل جاتا ہے وہ کہ میں کچھ ہوں اور ایک دنیا دنیاوی شخص کہ اس کو بھی فنا ہونا ہے ایک آم آدمی جس کی وزارت بھی چند سال کی چند مہینوں کی ہے اس کے بعد اس کو کوئی نہیں پوچھے گا اس کا پروٹوکال لے لیا جائے گا اس کی گاڑی لے لی جائے گی اس کا کانوائی لے لیا جائے گا اس کا آفس لے لیا جائے گا اس کا سیکورٹی لے لیا جائے گا وہ بھی عام لوگوں کی طرح روڈ پر گھوم رہا ہوگا لیکن ایک عام عہدے دار کا ایک عام آفیسر کا ہم پر ہاتھ ہو یا اس سے ہماری جان پہچان ہو تو ہم اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پتنے میں کتنا بڑا آدمی بن گیا ارے قربان چاہیے کہ جس پر اوسے پاک کا ہاتھ ہو ان دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہے دنیاوی شخص کا ہاتھ ہو تو ہم بولتے ہیں ہم بہت پاور فل ہیں وہ دنیاوی شخص بھی کب تک جئے گا کب تک اپنے عہدے پر رہے گا اللہ کے ولی کا جس پر ہاتھ ہو اولیاء اکرام کا جس پر ہاتھ ہو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہی پار ہے ان تعالی وہ سے پاک نے تو ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی کشتی میں جو بارہ سال پرانی کشتی جو پانی میں ڈوب چکی چکی تھی بڑا مشہور واقعہ ہے بڑھیا رو رہی تھی پوچھا کیوں روتی ہے کہا کہ میرے بیٹے کی بارات آ رہی تھی وہ ڈوب گئی کشتی سب مر گئے بارہ سال پرانی وہ سے پاک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میری سن لے اس نے مجھے پکارا ہے کہ اللہ تو میری دعا قبول کر لے اللہ نے اپنے پیارے کی اپنے اس ولی کی دعا کو قبول کیا اور الحمدللہ وہ بارہ سال پرانی ڈوبی ہوئی بارات سب کے سب زندہ ہو گئے اور وہ کشتی دوبارہ ساحل پر لگ گئی تو گوسے پاک کی شان کے کی تو کیا کہنے کہ بارہ سال پہلے جو کشتی ڈوب گئی تھی وسے پاک نے الحمدللہ ان کو بھی نکال دیا زندہ کر دیا اب زین میں آیا گا انہوں کیسے زندہ کر دیا تو زندگی دینے والا تو اللہ ہے انہوں نے تو دعا کی تھی اب اللہ جس کو چاہے زندہ کرے ہم جب مر جائیں گے قبروں میں چرے جائیں گے تو مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھیں گے اس وقت کون ہمیں زندہ کرے گا اللہ زندہ کرے گا اللہ زندگی دینے والا ہے تو گوسے پاک نے جو دعا کی اللہ نے اپنے پیاری کی دعا کو سنا میرے شیخ طریقت پیرو مرشد کیا فرماتے ہیں یعنی کہ ہم لوگ تو وہ تو دریا میں ڈوبی تھی نا کشتی ہم لوگ گناہوں کے سمندر میں گناہوں کے دریا میں ڈوب چکے ہیں کتنے گناہ کرتے ہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تو میرے پیر و مرشد میرے شیخ تریقت امیر عالیہ سنت دامت برکات و عالیہ گوسے پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں منقبت ایک آپ نے لکھی اس کا یہ شیر ہے کہ نکالا تھا پہلے تو ڈوبے کو نکال تو ڈوبے کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث آزم یعنی ہم ڈوب رہے ہیں نا پانی میں بازار بولو پانی میں ڈوبی تھی ہم گناوں میں ڈوب رہے ہیں ہم. ہمارا حال کیا ہے کیا حال ہے نمازوں میں ہمارا کیا حال ہے یعنی جسم کا ہمارا کون سا حصہ جو ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہے کیا ہماری آنکھ گناہوں سے بچی ہوئی ہے کیا اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں کرتے کیا اپنی زبان سے گناہ نہیں کرتے دل جو کہ اندر ہے پہلے کپڑے ہیں پھر کھال ہے پھر ہڈی ہے پھر اس کے اندر جا کر دل ہے اس دل کے اندر کتنی گندی گندی باتیں آتی ہیں کتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں یہ دماغ ہے بظاہر کتنا اندر کتنے کتنی پیکنگ کے اندر ہے دماغ لیکن اس دماغ کے اندر کتنے گندے گندے خیالات بےحدگی بے حیائی فحاشی آج کون بچا ہوا ہے اگر بظاہر جو اپنے آپ کو نیک کہتا ہے اپنی آنکھوں کو تو حرام سے شاید ہی کوئی اللہ کا ایسا کامل بندہ ہو جو اپنی آنکھوں کو ہرام سے بچاتا ہو اور نہ بد نگاہی کرنا نہ محرم عورتوں کو تکنا فلمیں دیکھنا ڈرامے دیکھنا ٹی وی دیکھنا ناچ دیکھنا موبائل پر گندے گندے کلپ دیکھنا فوٹویں دیکھنا عورتوں کی عورتوں کو اگر پردے میں عورت ہے عورت کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہماری سوچ اور ہماری نگاہ اتنی گندی ہو گئی کہ اس کے کپڑوں کو اس کے برکے کو دیکھ کے گندی لذت لیتے اتنے گندے ہو گئے سوچ گندی ہو گئی نا جب سوچ گندی ہے دل گندا خیالات گندے ہیں جب گندے گندے مناظر دیکھتے ہیں آج کون سا ایسا گھر ہے کون سا ایسا گھر ہے کہ جس میں شاید مدنی چینل کے علاوہ اور کوئی چینل نہیں چلتا چند گھر ہوں گے ورنہ ٹی وی سب گھروں میں کیبل سب گھروں میں کس کا ایسا گھر ہے جس کے گھر میں انڈین چینل نہیں چلتے انگلش چینل نہیں چلتے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر ایک عورت بن سور کے بے پردہ بےہوتا ننگا لباس پہن کر کر کے اپنے بالوں عجیب گندی ادائیں کرتی بھی ناچتی بھی ایک مرد کے ساتھ مرد کی باہوں میں باہیں لے کر ایک عورت ناچتی ہے اور آج ہم اپنے پیسوں سے ٹی وی لا کر رکھتے ہیں گھر میں کیبل والے کو بھی پیسہ دیتے ہیں اور وہ گندے گندے چینل اپنے گھر میں بیٹھ کے خود بھی دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں گھر میں ہماری بیٹی ہے وہ بھی دیکھتی ہے ہماری بہن ہے وہ بھی دیکھتی ہے ہمارے بچے ہماری اولاد ہماری بیوی گھر کے تمام افراد بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہاں گئی گھر کے اس مرد کی غیرت اپنی اولاد کی یہ تربیت کر رہا ہے ان کو بےہودگی والے مناظر دکھا رہا ہے ان کو گندے مناظر دکھا رہا ہے پھر دعا کرتا ہے کہ دعا کرو میری اولاد نیک بن جائے یہ اپنے اولوں پھیلنے جھوٹا ہے دعا کرتا ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے اور ان کو گندے گندے مناظر دکھاتا ہے ان کو بہودہ مناظر دکھاتا ہے کہاں گئی اس بھائی کی غیرت کہ بہن اس کی بیٹھ کر گندے مناظر دیکھ رہی ہے کہاں گئی اس باپ کی غیرت کہ اس کی بیٹی بیٹھ کر دیکھ کر گندے مناظر دیکھ رہی ہے کہاں گئی وہ شوہر کی غیرت کہ اس کی بیوی بیٹھ کر گندے مناظر دیکھ رہی ہے ہاں یہ جو بے پردہ عورتیں آتی ہیں جو اپنی ادائیں اور یہ اپنا حسن و جمال لوگوں کو دکھاتی ہے گندے گندے لباس پہن کر دکھاتی ہے تو طوائفا اور کس کو کہتے ہیں طوائفا اسی کو تو کہتے ہیں جو پیسہ لے کے ناچے گندے اور ننگے کپڑے پہنے اور ناچے اور لوگ اس کو دیکھیں تو پہلے تو طوائفوں کے بازار ہوتے تھے ان بازاروں میں لوگ جاتے تھے طوائفوں کا ناچ دیکھنے کے لیے آج تو بازار میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج تو گھر گھر میں طوائف خانہ ان گندے چینل کے ذریعے جنہوں نے کھولا ہوا ہے وہ کھولا ہوا ہے وہ طوائفیں گھروں کے اندر آ کے ناچ رہی ہے ٹی وی کی اسکرین پر کسی کو شرم نہیں ہے کسی کو غیرت نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں ہم بہت شریف لوگ ہیں بہت نیک لوگ ہیں کس چیز کا نیک ہے کیسا نیک ہے گھر میں اس کے طوائف کے ناچ ہو رہے ہیں گانے بج رہے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے گھروں سے تو تلاوت ہے کی آواز آنا چاہیے ہمارے گھروں سے ناطے پاکے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آنا چاہیے ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آ رہی ہے میوزک کی آواز آ رہی ہے یہ مسلمان اس کی جیب میں اگر موبائل ہے تو اس موبائل کے اندر میوزیکل ٹیون ہے گانا بج رہا ہے یہ گانے لگاتا ہے یہ میوزک لگاتا ہے میوزک سنتا ہے یہ ہمارا ذہن ہے میوزک سنتے سنتے مر گئے ہمارا کیا بنے گا یہ گندے مناظر دیکھتے دیکھتے مر گئے ہمارا کیا بنے گا کوئی شرم نہیں اور نوجوان نسل تو اور بگڑتی چلی جا رہی ہے میرے میٹھے میٹھی اور محترم اسلامی بھائیوں آج غوث پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا اپنی زندگی کو چینج کیجیے تبدیلی لائیں اپنا لائف اسٹائل چینج کریں اگر ہم اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں نیک سمجھتے ہیں یہ نیک آدمی کا کبھی تحجد میں اٹھتا ہے یہ نیک آدمی کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ نیک آدمی جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے کیا گناہوں سے بچتا ہے یہ خالی نام کا نیک ہے پھر اور بھی بہت سارے سے معاملات ہیں تو اس کے لیے میٹھے میٹھے سائیں بھائی تھوڑی سی ہمت تھوڑے سے ایسا ہمیں کام کرنا ہوگا کہ جس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے تھوڑی سی مشقت تو اٹھانا پڑے گی ہم تکلیف بھی نہ اٹھائیں سب چیزیں مل جائیں اب غصے پاک کے بارے میں ہم نے سنا سبحان اللہ کا نعرہ بھی لگایا خوش بھی ہم بودھ ہوئے کہ غصے پاک کی یہ کرامت غصے پاک کی یہ کرامت سنیے کہ غصے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے طرح زندگی گزاری ہے سنیے ایک جھلک صرف اس کی سرکار برداد حضور پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الحمد اللہ میں کرخ کے جنگلوں میں یعنی علاقے کا نام ہے کرخ کرخ کے جنگلوں میں کئی سال رہا درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا سال میں ایک جوڑا بس وہ بھی جبہ وہ بھی کوئی لا کر دیتا تھا میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے میں گمنام رہا میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا اور دیوانہ کہتے کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بلا جھجک داخل ہو جاتا دنیا بند سور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی مگر الحمدللہ عز اجزا بدل میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا میرا نفس کبھی تو میرے آگے آجی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا اور کبھی میرا نفس مجھ سے لڑتا اللہ عز و مجھے اس پر فتح نصیب کرتا میں مدتوں یعنی کئی سال تک مدین یعنی ایک علاقے کا نام ہے مدین اس کے بیابانوں یعنی جنگلوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا ایک سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا پھر ایک سال صرف پانی پر گزارا کرتا یعنی ایک سال تک صرف گری پڑی چیزیں جو گری پڑی چیزیں ہوتی تھی وہ اٹھا کر کھا لیتے تھے لیکن پورا سال پانی نہیں پیتے تھے یہ مجاہدات کرتے تھے یہ اپنے نفس سے لڑتے تھے پھر ایک سال صرف پانی پیتے اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتے یعنی پورا سال صرف پانی پر گزارا ہوتا اور کوئی چیز نہ کھاتے اور پھر ایک سال بغیر کچھ کھائے اور بغیر کچھ پیے فاقے سے گزارا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں مجھ پر سخت آتی ہیں ایک بار سخت سردی کی رات میں میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار میری آنکھ لگ جاتی یعنی نیند آ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا اس طرح اس ایک ٹھنڈ کی رات میں بہت ٹھنڈ تھی کڑکڑاتی ٹھنڈ تھی اس میں میں نے چالیس بار ٹھنڈے پانی سے غسل کیا سرکار بغداد کو سے پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شہر میں جب کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا اور دیکھتا کہ دوسرے فکرا بھی اس کی تلاش میں ہے تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا یعنی فاقے سے رہنے کے باوجود بھی گری پڑی چیز جب اٹھانے کا دل کرتا تو دیکھتے کئی اور بھی فقیر لوگ ہیں غریب ہیں جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے آپ وہ بھی نہ اٹھاتے جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور میں مرنے کے قریب ہو گیا تو پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر گری پڑی تھی وہ میں نے اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا وہ بیٹھ کر کھانے لگا اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی جب وہ اپنے کھانے کے لیے لکمے اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لکما ڈال دے آخر میں میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر اللہ عز میرے ساتھ ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگیز نہ کھاؤں گا یقاق یک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بھائی آ جائیے آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے میں نے انکار کیا اس نے اسرار کیا میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار کیا مگر اس نوجوان کے بہت اسرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو اوسے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں وہ بولا کہ میں بھی جیلان ہی کا رہنے والا ہوں اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم مشہور عابد و زاہد اور ولی اللہ حضرت سید عبداللہ اللہ سو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جانتے ہو تو میں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں <سلام> یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا پر کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اممی جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہا نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دینے کے لیے مجھے سونے کی آٹھ اشرفیاں دی تھی میں یہاں بغداد آ کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو تلاشتا رہا مگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کسی نے پتا نہ دیا یہاں تک کہ میری تمام رکم خرچ ہو گئی میرا 3 دن کا فاقہ ہے جب میں بھوک سے نڈھال ہو گیا اور جان پر بن گئی تو میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا حضور آپ رحمت اللہ تعالیٰ بھی بخشی اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ, ہی کا مال ہے. پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا میں معافی کا طلبگار ہوں کہ میری حالت ایسی تھی کہ میرے پاس نہ پیسے تھے اور فاقے سے تھا تو ایسے میں میں نے آپ کی رقم سے کھانا خریدا تھا حضور سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی اس نے قبول کی اور وہ چلا گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس قدر بھوک برداشت کرنے اور جان پر بن جانے کے بعد بھی اپنی ہی رقم مل جانے کے باوجود اس کو اشار کر دینا یہ واقعی بہت بڑی بات ہے یہ اولیاء کرام ہی کا حصہ ہے ہمارے غس اعظم رحمت اللہ اکرم کے فاقے صد مرحبا اور آپ کا اشار صد ہزار مرحبہ کاش ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو اشار کریں اور جس طرح غصے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے قربانیاں دیں تکالیف اٹھائیں جس طرح جنگلات میں رہے بھوکے رہے فاقے کیے تو کاش کاش چلے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے کامل ولی تھے اتنے بڑے بزرگ تھے سال سال بھر فاقہ کر لیا کرتے تھے ہم رمضان کے روزے تو پورے رکھ لیں ہاں؟ یہ رات رات بھر کھڑے دے کر تلاوت کیا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے ہم پانچوں وقت کی نماز تو پڑھ لیں یہ رات رات بر کھڑے دے کر تلاوت کیا کرتے تھے ہم دیکھ کر ہی درست قرآن پڑھ لیں یہ کئی کئی سال جو ہے وہ جنگلات میں ریاستوں کے لیے مجاہدات کے لیے رہتے تھے ہم کئی کئی سال کے لیے نہیں تو کم از کم ہر ماہ تین دن دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر لیا کریں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالا ہم کم از کم مدنی نام پر ہی عمل کر لیں روزانہ فکر مدینہ کر لیں اللہ کے ایک ولی امیرا علی سنت برکات و عالیہ نے جو مدنی انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں کاش اسی پر ہم عمل کر لیں تو میرے میٹھی میٹھی اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم اولیاء کرام سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں مزہ آتا ہے لیکن بات جب آتی ہے عمل کی تو ہم بولتے ہیں اچھا بھائی خدا حافظ بس بات سن لی بیان سن لیا تقریر سن لی بس ختم نہیں دعوت اسلامی انقلاب چاہتی ہے دعوت اسلامی الحمدللہ ایک انقلاب چاہتی ہے کون سا انقلاب مدنی انقلاب ہم کسی گورنمنٹ کے معاملے میں حکومت کے معاملے میں سیاسی معاملے میں ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے دلچسپی نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد آباد کریں ہماری جو تحریک ہے نا وہ مسجد بھرو تحریک ہے مسجد بھرو تحریک ہماری جنگ ہے نسل کے خلاف شیطان کے خلاف عیبت کے خلاف گناہوں کے خلاف شراب کے خلاف جوئے کے خلاف سود کے خلاف مدنی چینل پر آپ سنتے ہی ہوں گے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ گناہوں کے خلاف ہے تو آئیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اس میں کوئی حلف نہیں ہے کوئی فارم نہیں ہے کوئی ممبر شپ نہیں ہے کوئی رکنیت نہیں ہے کوئی کارکن نہیں ہے دین کی خدمت ہے آئیے آپ دین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے ہم بھی دیکھیں پاکستان سے سفر کر کے آپ کے ملک بنگلہ دیش میں آئے اور بنگلہ دیش میں بھی وہاں ڈھاکہ اتر کر اتنا دور سید پور آٹھ گھنٹے کا فاصلہ یہاں پر آئے تو یہاں نہ کوئی ہمارا کاروبار ہے نہ کوئی ہماری رشتہ داری ہے صرف صرف ہم یہاں پر دین کے کام کے لیے آئے آپ بھی اٹھیے اور آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ سے کھانا نہیں چاہیے پینا نہیں چاہیے آپ کچھ بھی نہ دیں اللہ کا کرم ہے محبت کرنے والے ایک سے ایک اسلامی بھائی ہیں تو اللہ کا کرم ہے کھانا بھی مل رہا ہے سب کچھ ہے آپ سے آپ کا وقت چاہیے آپ اللہ کی راہ کے لیے اپنا وقت دیجئے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے دعوت اسلامی کا مدنی کام کیجیے خالی اہل محبت بن کر دور دور نہ رہیے دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبجی نمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد